إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأذه الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هاديلا وأشدو الله إله إلا الله أشدو أن محمدا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يشرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاذ فوذا عظيما أما بعد فإنا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله سميل عليم من الشيطان الرجيم من همذه ونفطه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال في موضين آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء ناعيشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فاورد أو قال في موضع آخر من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فاورد معزز ديني بحيو بزرقور دوستو قشتاج ما میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ اللہ دین پر استقامت کے کی کیا اصول ہیں یا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنانے سے انسان اپنے دین پر قائم رہ سکتا ہے یہ میرا موضوع تھا آج کے خطب جمعہ کا لیکن پورے ہفتے کے دوران مجھ سے بہت سارے لوگوں نے میراج کے تعلق سے اور ماہ رجب میں ہونے والی بدعتوں کے تعلق سے سوال کیا تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اسی موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کروں کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو رجب کے کونڈے وغیرہ یا اس طریقے سے اور کچھ بدعتیں کی جاتی ہیں وہ چند علاقوں کے اندر محسور ہوں بہت زیادہ عام نہ ہو لیکن بہت زیادہ سوالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کر کے کیونکہ آج رجب کی بیس تاریخ ہے اور آنے والے دنوں کے اندر جو بڑی وداطیں ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہیں ایک تو رجب کے کونڈے اور دوسرے اسرا اور میرات کا جشن جو رجب کی ستائیس تاریخ کو لوگ منعقد کرتے ہیں اسی مناسبت سے آج کے خطب جمعہ میں میں اسی موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سننے کے بعد آپ سے پہلے اللہ تعالی مجھے اور پھر آپ لوگوں کو حق کی باتوں کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے عامر رب العالمین معزز بھائیو رجب کا مہینہ حرمت والا ایک مہینہ ہے حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جنگ کرنا قطال کرنا حرام ہے اور اللہ رب العالمین نے اسی دن سے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے جس دن سے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی ہے اللہ رب العالمین نے پرانے مقدس کے اندر نشاعت فرمایا کہ زمانہ بارہ سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے اور ان بارہ مہینوں میں اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں دا علیقدین القیل اور یہی سیدھا دین ہے یہی سیدھا راستہ ہے تو ان بارہ مہینوں میں چار مہینے اللہ حرب العالمین نے حرمت والے بنائے ہیں یہ حرمت والے چار مہینے کون سے ہیں پرانے مقدس کے اندر ان کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ان کی تفصیل اور ان مہینوں کی تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں بیان فرمائی جب آپ نے خطبہ دیا حضرت الادی کے موقع پر اس موقع پر آپ نے جو لوگوں کی بہت ساری نصیحتیں کی اور بہت ساری چیزوں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا انہیں چیزوں میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ نہ زمان قطار کہیت ہی یوم خلق اللہ وسلم آباد کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی پرانی حالت پر آ گیا ہے اس حالت پر جس پر اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک بہت بڑی بیماری اور برائی آ گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سال کے بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے تو مانتے تھے وہ کہ چار مہینے حرمت والے ہیں اور وہ انہی مہینوں کو بھی مانتے تھے جو مہینے حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں ایک تو الحجہ محرم ذو الحجہ محرم اور رجب, رجب کا مہینہ یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر قتال لوائی کرنا زمان جاہلیت کے اندر بھی برا سمجھا جاتا تھا لیکن عرب کی قوم نے اس کا ایک حل یہ نکال رکھا تھا کہ یہ مہینے جو لگاتار تین مہینے آتے ہیں یا رجب کا مہینہ اگر آ گیا اور اس میں ان کو لڑائی کرنا پڑ گیا تو اس رجب والے مہینے کو وہ حلال کر لیتے تھے اور اس کے بعد والا جو مہینہ آتا تھا شعبان کا اس مہینے کو حرام کر دیتے تھے یا اس طریقے سے محرم کے مہینے میں لڑائی کر لیتے سفر کے مہینے کو محرم کا نام دے دیتے اور کہتے سفر کا مہینہ محرم کا مہینہ ہو گیا اور یہ مہینے کے اندر لڑائی کرنا حرام یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے جو مہینوں کی ترتیب اللہ نے رکھی تھی وہ ترتیب باقی نہیں رہ جاتی تھی آگے پیچھے ہو جاتا تھا اس لیے اللہ کے سر نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کے وقت مہینوں کو پیدا کیا تھا مطلب یہ ہے کہ اب مکے پر مسلمانوں کا کنٹرول آ گیا ہے لہذا جو عرب کے لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا اب مہینوں کی وہی ترتیب رہے گی جو ترتیب اللہ رب العالمین نے رکھی ہے محرم سے مہینہ شروع ہوگا ذلحجہ پر ختم ہوگا اور جو مہینے حرمت والے چار مہینے وہی مہینے حرمت والے رہیں گے ان مہینوں کو بدلا نہیں جائے گا کیونکہ جاہلیت کا دور ختم ہو گیا اب اسلام کی روشنی سے مکہ اور آس پاس کے ملک اور شہر مالا مال ہو چکے ہیں اس لیے اب زمانہ اپنی اسی حالت پر چلے گا جس حالت پر اللہ رب العالمین نے مہینوں کو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے وقت پیدا کیا تھا پھر آپ نے فرمایا مہینہ سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے اور ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں سلاست المتوالیہ تین مہینے لگاتار آتے ہیں دلقیدہ وہ دلحجہ و محرم و رجب و مدربینہ جمعہ و شعبان اور رجب کا مہینہ جو جماد الخرا اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے تو یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شدی کے اندر ان مہینوں کی تائن کی ہے اسے معلوم ہوتا ہے حدیث کی بڑی سخت ضرورت ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو انسان حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتا ہے قرآن کریم اللہ رب العالمین اجمال بیان کیا ہے اس کی تفصیل آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی ابھی میں ہندوستان کیا ہوا تھا ایک ایسے شخص سے ہماری ملاقات ہوئی جس نے مجھے بڑا افسوس ہوا بڑی حیرانگی ہوئی, ہوئی کہ ایک جاہل قسم کا آدمی نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے سنت کے مطابق اللہ کے علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور کپڑا پینٹ اور شرٹ پینٹ اس کی کخنوں سے نیچے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیثوں پر اعتراض کر رہا ہے بولا امام بخاری بارہویں صدی کے اندر پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے حدیثوں کو لکھنا ہم شروع کیا ہم نے کہا اتنا بڑا جاہل اتنا بڑا بے انسان جسے یہ نہ معلوم ہو کہ مان بخاری رحمت اللہ علیہ کس صدی کے ہیں کس وقت پیدا ہوئے ہیں آج وہ ایک لوڑا اٹھ کر کے ایمان بخاری جس کی صحت پر دنیا کے تمام مسلمانوں کا اجماع اتفاق ہے ان کی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے ہم نے کہا بیوقوف کہی کہ قرآن کس نے تب تک پہنچایا ہے قرآن کو پہنچانے والے وہی ہیں جنہوں نے حدیثوں کو پہنچایا جب قرآن کے پہچانے والے وہی جو حدیثوں کو پہنچانے والے تو ان کے پہنچانے کی وجہ سے تم قرآن کو مانتے ہو حدیثوں کو آخر کو نہیں مانتے کیا حدیث اللہ کی طرف سے نہیں ہے اللہ رب غلامی حدیثوں کو بھی آسمان سے اتارا ہے حدیثیں بھی آسمان سے اتاری گئی ہیں حدیثیں بھی وہی ہیں جس طریقے سے قرآن وہی ہے اسی طریقے سے حدیثیں بھی وہی ہیں وہی کے اعتبار سے وہ کے اعتبار سے دلیل کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اگر فرق ہے تو صرف ایمانوں میں فرق ہے کہ قرآن کے ایک ایک پر تشریح کیا ملتی ہے قرآن کے الفاظ کے اندر ہے اور قرآن آخری دنوں میں رب براہمی آسمان کی طرف اٹھا لے گا اور حدیثوں کے اندر کے اندر موجودہ نہیں ہے حدیثوں کے ایک ایک ہرپ پڑھنے پر دس ریکیاں نہیں ہے حدیثیں آسمان کی طرف نہیں اٹھائی جائیں گی حدیثوں کے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں البتہ معنی اللہ کی طرف سے ہیں حدیثوں کو بھی روایت کرنے والے صحابہ ہیں قرآن کو بھی روایت کرنے والے اور لوگوں کے اندر پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں یہ ظلم ہے یہ نا ہے کہ انہوں نے دو چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں تم ایک چیز کو لے لو, لو اور دوسری چیز کا انکار کر دو یہ کہاں کا انصاف ہے لہٰذا میرے بھائیوں بہت بڑے افسوس بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے جاہل قسم کے آدمی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سن دو سو چھپن ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی تیسری سدھی کے بڑے امام امیر مومنی بلحادی کہا جاتا ہے اور اس طریقے سے حدیثوں کے بہت بڑے نقاد بہت بڑے امام پیدا ہوئے جن کی امامت کو پوری دنیا متفق ہے آج اس طریقے سے لونڈے اٹھ کر کے اللہ رسول کے حدیثوں کو کے انکار کرے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آج بڑے افسوس کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ آج یہ چیز کے نوجوانوں کے اندر اور بہت ساری جماعتوں کے اندر پائی جاتی ہے بڑے دھرلے کے ساتھ اگر ان کی ایک بات کا آپ انکار کر دیں وہ حیران ہو جائیں گے اور وہ انسان او جذبے میں آ کر کے غصے میں آ کر کے لال ہو جائے گا وہی اللہ کے سور کے حدیثوں کا انکار کر رہا ہے اس کے اوپر تک نہیں لڑتی ہے کس نے بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے مبارک الفاظ جنہیں صحابہ نے یاد کیا تابعین سے انہوں نے طب تعبین سے بیان کیا محدثین نے اپنی اپنی حدیث کتابوں کے اندر جنہیں ذکر کیا اور اس طریقے سے اللہ حرب العالمین نے محدثین کے ذریعے سے اپنی اپنے نبی کی حدیثوں کو اور اپنے نبی کی سنتوں کو محفوظ کیا آج کے دور کے اندر ایسے لوگ آ کر کے اللہ کے سلوک حدیثوں کا انکار کر رہے کہتے ہیں ان حدیثوں کو نہیں مانیں گے وہ جو ہے صاحب کرام نے بیان کیا ہے جبکہ قرآن کو بھی صحابہ کرام نے بیان کیا قرآن کریم کو بھی صحابہ کرام نے محفوظ کیا اللہ حرب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق نہیں اتاری تھی کوئی نئے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ حرب العالمین قرآن کی حفاظت صحابہ کے ذریعے سے تعمیر کے ذریعے سے علماء اور محدثین کے ذریعے سے کی ہے اسی طریقے سے حدیث کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ذریعے علماء کے ذریعے محدثین کے ذریعے ضرورت عدیل قلما کے ذریعے سے اور اس طریقے سے جو علماء پیدا ہوئے ان کے ذریعے سے اللہ ہرب العامی میں حدیثوں کی حفاظت کی ہے تو قرآن جس طریقے سے محفوظ ہے ایسے حدیثیں بھی محفوظ ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیثوں کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے امام احمد بن حمل جو امام اہل سنبر جماعت ہیں وہ کہا کرتے تھے قرآن حدیث کا زیادہ محتاج ہے تو حدیث قرآن کی اتنی محتاج نہیں ہے جتنی حدیث جتنا قرآن حدیث کا محتاج ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کے اندر اشارات ہیں قرآن کے اندر اصول بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر موادی بیان کیے گئے ہیں کریم کے اندر کے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیثوں کی ضرورت ہے اگر کوئی حدیث کا انکار کر دے ایسے سارے نبیوں کا انکار ہوتا ہے ایسے ایک حدیث کا یہ اللہ کے سور کے حدیثوں کا انکار دین کا انکار ہے قرآن کا انکار ہے اللہ کے سور کے حدیثوں کا انکار ہے اور انکار کمر ہے ایسا انکار کرنے والا مسلمان باغ کی نہیں رہ جاتا کیونکہ اللہ بلامین نے حکمت اور کتاب دونوں آسمان سے اتاری ہے حکمت نام ہے سنت کا صلب صالحیم کے اکثر اقوال کی روشنی میں حکمت سنت کو کہا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتاب نادر فرمائی اور حکمت سنتوں کو نادر فرمایا حدیثوں کو نادر فرمایا دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہیں فرق وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا لہذا یہ عدد کے اندر ہے قرآن پہلے نمبر پر حدیث دوسرے نمبر پر ورنہ حجیت لحاظ سے اور اس طریقے سے دلیل کے اعتبار سے اور ان, ان چیزوں کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں ہے دنیا کا کوئی مائی کلال لال قرآن کریم کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتا اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے حدیثوں کو کی اہمیت نہیں سمجھی جنہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے یہ چپی کے شوربے جنہیں کچھ نہیں معلوم اربھی زبان کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کے بارے میں ان لوگوں نے پرانے کریم کو اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کی خود گمراہ ہو گئے اور اس طریقے سے کی تفسیریں گمراہی کا کیونکہ جو ہے ملبہ بن گئی اور اس طریقے سے اور جو ہے خود صحیح راستے سے بھٹک گئے اور لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹنے کا ذریعہ اور سبب بن گئی لہذا میرے بھائی جو کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ضرورت ہے حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے حدیث کی حدیث تفصیل ہے پرانے کریم کی اللہ حب اللہ کریم فرمایا علیہ، علیہ اللہ سے اگر قرآن کو بیان کی ضرورت نہیں تھی تو اللہ نے حدیثہ کیوں اتاری نبی کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا بیان کی ذمہ داری اپنے نبی کوئی کو تفسیر کی اور شرح کیوں ذمہ داری اللہ نبی کو تھا فرمائیے صاحب زبان کے سب سے اونچے نیار پر قائم تھے سب سے اونچے درجے پر قائم تھے ان سے زیادہ کون عربی زبان جان سکتا تھا آج لوگ کہتے کہ ہمیں عربی آتی ہے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے ہم اربی جاننے کی جیسے قرآن سمجھ جائیں گے. میرے کیا صحابہ زیادہ ان کو عربی آتی ہے کیا صحابہ کرام زیادہ زبان کے واقف ہیں صحابہ, صحابہ اور عرب کے لوگوں کو تو فخر تھا اپنی عربی زبان پر وہ اپنے سے دوسرے لوگوں کو اجبی کہا کرتے تھے اور اجبی کا مطلب ہوتا گوگا گونگا کہا کرتے تھے جس عربی نہیں آتی وہ گونگا انسان ہے اس کی مثال جانوروں کی طریقے سے ان کو اپنی عربی زبان پر اتنا فخر تھا اتنا عبور تھا اتنی مہارت تھی اتنا زیادہ انہیں فخر تھا اپنی عربی زبان پر کہ اپنی زبان کے دی دیگر زبان کے بولنے والے کو گونگا کہا کرتے تھے جس طریقے جانور ہوتا ہے گونگا ہوتے جانور کی مثال ہے اتنا زیادہ ان کا اپنی عربی زبان پر فخر غرور تھا انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا جب تک اللہ کے نے ان کے سامنے بیان نہیں کیا جب تک آپ نے تفصیل بیان کی اور آج ہم چار کتابیں پڑھ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھ لیں گے سب سے بڑا رضبان کا جاننے والا آ جائے وہ قرآن کریم کی معنی اور مفائن کو نہیں سمجھ سکتا ہے حدیث کے بغیر تفسیر بیان کرے گا گمراہ ہوگا خود گمراہ ہوگا لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا ہمارے بھی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اور کہے گا میرے لیے قرآن کافی ہے میرے لیے قرآن کافی ہے ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بھی نہیں فرما وتی تل کتاب مسل ہوں ماہ ہو جاؤ مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور کتاب جیسی اس کے ساتھ بھی مجھے دی گئی قرآن کے جیسی ہے حدیث آپ نے فرمایا کہ نیچے درجے کریں وہ مسل ما مثل ہوں کہتے برابر جس طریقے سے قرآن اجیت کے اندر ہے اسی طریقے سے حدیث کی بھی اجزیت ہے لہذا حدیث حجت ہے یہ حدیث ہی دلیل ہے قرآن و حدیث کے اندر دونوں ایک جیسے ہیں دونوں کا شورس ایک ہے دونوں کا مزدور ایک ہے دونوں کا ممبئی ایک ہے سل ایک ہے دونوں کو لانے والے ایک ہے دونوں کو اتارنے والے اور بھیجنے والا ایک اللہ رب کے الاتی مبارکہ ہے اور دونوں کو امت تک پہنچانے والے صاحب کرام ہیں صابق رام نے قرآن میں پہنچایا ہے صابق رام نے محدیث پہنچائی ہے لہذا حدیثوں کو چھوڑ دینا حدیثوں کو نہ لینا صرف قرآن کو کافی سمجھ لینا یہ اہل قرآن یہ, یہ, یہ کافی لوگ ہیں علما نے باقاعدہ اسے لوگوں پر کا بتہ لگایا ہے جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کا انکار کر دے اور کہا کہ ہمیں حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے گویا کہ اللہ کی نبوت کا انکار کرنے والا ہے اللہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والا ہے گویا کے اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والا ہے کیونکہ اللہ رب العامین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا اللہ کتاب کو نوی کتاب کرو اور اس طریقے سے اللہ نے فرمایا رسول اللہ جو رسول کتاب کرے گا اس نے اللہ البرامین کی, کی اللہ کتاب نبی کتاب کے اندر ہے اللہ نبی کے نئی کتاب کی ریئر نہیں ہو سکتی ہے قرآن پر عمل حدیث پر عمل کیے بغیر حدیث کو ہجے بے رہے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا جس ہی کے سلح کی تعاط نہیں ہو سکتی جب تک نبی کے تعاط نہ ہو ایسے ہی نبی کی حدیث قرآن پر عمل نبی کی عدا کے بغیر نبی کی حدیثوں پر عمل کیے بغیر قرآن قریب پر نشان عمل نہیں کر سکتا ہے قرآن کے الحاظ گواہ ہے قرآن کے ایک ایک لفظ ہمیں نبی کتاب کی, کی تعلیم دیتا ہے نبی کتاب کی, کی تعلیم تنظیم کرتا ہے لہٰذا جو اللہ کسول کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ ہرب الامین کے قرآن کا بھی انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اس لیے علماء کا متبقہ فیصلہ اس بات پر کہ اگر کوئی اللہ کسول کی حدیثوں کا انکار کر دے ایک اُنہی کا انکار کرنے والا وہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا جو اللہ کسول کی حدیثوں کا انکار کر دے بڑے افسوس get off of it بہت ہی بڑے افسوس کی بات ہے معمول پڑھا کا انسان جائے کا جسے یہ بھی نہ معلوم کہ امام بخاری کی ولادت پیدائش کب ہوئی کہ صدی امام ہیں آج جا کر کے ایسے لوگ صحیح بخاری کی حدیثوں پر اعتراض کرے ڈوب بننے والی بات دار. افسوس کی بات ہے سارے امت مسلمہ کے لیے یہ لمحے فکریہ ہے کہ اس ابتدا کو اس کفر کو اور اس طریقے سے اس یہ جو رجحان آج نوجوانوں کے اندر آ رہا ہے کس طریقے اس کا مقابلہ کیا جائے کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ حدیث کو حجیت واضح کی جائے کس طریقے سے لوگوں کے سامنے اللہ کے صاحب صاحب کی دین اسلام کو آپ کی شریعت کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے یہ علماء کے لیے پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا لمحے فکریہ ہے جس کا ڈر کر کے سر کو مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے صرف ایک آدمی کی بات رہی ہے ورنہ دین غائب ہو جائے گا ورنہ دین ختم ہو جائے گا اللہ کے سو کی حدیثیں اگر ہٹا دی جائیں آپ کے حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے کوئی بائیں کلام دیر اسلام کے اوپر عمل نہیں کر سکتا ہے. کوئی نہیں عمل کر سکتا دین اسلام کے اوپر تو میرے بھائیو یہ بڑے افسوس کی بات ہے جتنا اس کا خنڈن کیا جائے جتنی اس کی مذمت کی جائے جتنا اس پر افسوس کیا جائے حیرت و استعجاب کا اظہار کیا جائے اتنا میرے یہ کم ہے تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے اس کی تعین کی ان مہینوں کی پرانے کریم میں کہیں بھی مہینوں کو نہیں بتایا گیا وہ مہینے کون ہیں جس کی بیان کی ذمہ داری اللہ اربراہمی نے جس ذات کو دی تھی جس شخصیت کو دی تھی اس ذات مبارکہ نے بیان کیا اپنے بخاری صحیح بخاری صحیح مسلم کے دیزے سے ہیں آپ نے بیان فرمایا کہ مہینوں میں چار مہینے جو حرمت والے ہیں تین مہینے لگاتار آتے ہیں ظلم قیدا ذلحجہ محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ یہ مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ میرے بھائیو حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر قتال کرنا لڑائی کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے یہی ہے اس مہینے کی حرمت یہی اس مہینے کی, کی عظمت اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی عظمت نہیں ہے لیکن افسوس ہو امت مسلمان کے ان لوگوں کا جنہوں نے ہر مہینے اور ہر دن کے اندر کوئی نہ کوئی بدعتیجاد کر رکھی ہے گویا کہ انہوں نے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ کی شریعت کو اور آپ کی لائے ہوئی باتوں کو اسلائق سمجھا کہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے ساری چیزیں کافی نہیں ہیں ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے انہوں نے مہینوں کے اندر اور دنوں کے اندر نئی نئی چیزیں یاد کر رکھی ہیں انہی چیزوں میں سے یہ رجب کا مہینہ بھی بدعتوں سے محفوظ نہ رہا اور بدتوں کو بھی لوگوں نے رجب کے مہینے کو بھی لوگوں نے بدعتوں کی آماج بنا لیا اور اس طریقے اس مہینے کے اندر بہت ساری بدتیں لوگوں نے یاد کر رکھی اس مہینے کے اندر کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا ہمارے لیے ادر اور ثواب کا باعث ہے جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر روزے کی کوئی فضرت ہمارے نبی نہیں بیان فرمائی روزے کے لیے سب سے بہتر مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور شابان کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ نے خدیش کے اندر فرمایا کہ سب سے بہتر نمازیں فرد نمازوں کے بعد رات کی نمازیں ہوتی تحجد کی نمازیں ہوتی ہیں اور سب سے بہتر مہینہ رمضان کے بعد روزوں کے لیے محرم کا مہینہ ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے محرم کی فضرت بیان فرمائی ہے کہ محرم کے اندر روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر اور سوال ہے لیکن رجب کے مہینے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے لحاظ سے اس کی کوئی فضرت نہیں بیان فرمائی اگر کوئی آدمی ہر مہینے میں روزہ رکھتا ہے ہر پھر جمعرات کو تو روزہ رکھے ایمبیر کو تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھتے ہوئے روزہ رکھے لیکن یہ سمجھ کہ نہیں کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے جیسے اور مہینے ہیں اسی طریقے اس مہینے کی بھی حیثیت ہے ورنہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا انسان کو زیادہ اجر ہی ملتا ہے ایسے اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ کثرت عمرہ کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ عمرہ کرتے ہیں کے مہینے میں اور کہتے ہیں کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے جبکہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے اپ نے چار عمرے جو ہے ذلقادہ کے مہینے میں کیے اور رجب کے مہینے میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا اور آپ نے حدیث کے ذریعے سے رمضان کے مہینے میں عمرے کی فضل عرض فرمائی ہے اور آپ ہیں جو رمضان کے مہینے عمرہ کرتا ہے اس آدمی کو حج کے برابر شام ہوتا ہے لہذا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا شوق زیادہ ہے رجب کا مہینہ عام مہینہ جس طریقے سے اور مہینوں میں انسان عمرہ کر سکتا ہے ویسے اس مہینے کے اندر بھی عمرہ کر سکتا کوئی حضرہ نہیں ہے لیکن یہ سمجھ کر کے نہیں کہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے اگر یہ سمجھ کے کرتا ہے تو غلط کرتا ہے جیسا کہ کہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں سب کے سب دلقاعدہ کے مہینے میں کیے رمضان رم، رم، رم، رم، رم، رم کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کا موقع نہ مل سکا آپ عبادات کے اندر اس قدر مصروف رہتے تھے کہ آپ ارتقاف وغیرہ کے اندر کہ آپ عمرہ کرنے کا موقع مل اور اس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ حسمل امین کو پراڑھ پرکھڑ کے سنایا کرتے تھے لیکن آپ نے اگرچہ رمضان کے مہینے عمرہ نہیں کیا لیکن اپنی, اپنی حدیث کے ذریعے سے اپنی قولی حدیث کے ذریعے سے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ جو اس مہینے کے اندر عمرہ کرے گا اس کو ایک حج کا برابر حج کا سوا ملتا ہے تو رمضان کے مہینے میں سب عمرہ کرنے کی فضیلت ہے رضب کے مہینے عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی ہے اس طریقے سے رجب بائیس تاریخ کو ہمارے ملکوں کے اندر جو کچھ لوگ رضب کے کونڈے مناتے ہیں اور اس طریقے سے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر نظر نیاز کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس دن جشن مناتے ہیں اور مٹھائیاں اور اس طریقے سے پکوڑیاں اور نہ جانے کیا کیا کی چیزیں لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ بھی ایک جہرانہ قسم کی بدعت ہے جو آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کچھ مسلمانوں کے اندر چیز پائی جاتی ہے اور لوگ باقاعدہ اس کو پر عمل کرتے ہیں باقاعدہ لوگ سوال کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جب کے مہینے میں اس طرح کرنے کی کیا فضیلت ہے جبکہ میرے بھائی سراسر حرام ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر نیاز کرنا یہ دین اسلام کے اندر شرک ہے یہ حرام ہے کہ امام جعفر صادق کے نام پر کوئی نظر نیاز کرے اور ان کے نام پر کوئی قربانی کرے یا زبیہ پیش کرے یہ اللہ یہ سراسر حرام ہی نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کو شرک قرار دیا گیا ہے اور امام جعفر رحمتہ اللہ علیہ کا تعلق اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس طریقے سے نہ اس مہینے کے اندر ان کی ولادت ہوئی نہ ان کی وفات ہوئی نہ ان کی شادی ہوئی نہ ان کی زندگی کے اندر کوئی بڑا کارنامہ انہوں نے کیا یا کوئی بڑی چیز اس تاریخ, اس رجب کے مہینے میں ان کی زندگی کے اندر پیش آئی رجب کے مہینے سے بائیس رجب سے جاوڑ صادق کا نام جان بوجھ کر کے لیا جاتا ہے کیونکہ جاوڑ صادق کے بعد یہ جو شیعہ اور آفز ہیں یہ دو دھروں میں تقسیم ہو گئے تھے ان کے ایک بیٹے کا نام تھا امام یہ ان کے بیٹے کا نام تھا اسماعیل ان کے نام پر ایک فرقہ بنا جس کا نام اسماعیلیہ ہے اور آج ہندوستان کے اندر جو آگاہ خانی ہیں اور اس طریقے سے بحرا ہیں وہ سارے اسی فرقہ تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک دوسرے بیٹے تھے جن کا نام تھا موسا کابل ان کے نام سے ایک دوسرا فرقہ بنا جن کا نام پڑا امامیہ اور یہ بارہ اماموں پر ایمان لانے والے جو اپنے بارہ اماموں کو عالم الغیر مانتے ہیں نبیوں رسولوں سے زیادہ ان کا اونچا مقام پر مرتبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معصوم ہیں اور ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی اس طرح کا عقیدہ اپنے اماموں کے بارے میں رکھتے ہیں یہ امامیہ آج جو روابز ہیں اور ایران کے اندر آج وہ اسی امامیا کے فرقے سے ان کا تعلق ہے تو چونکہ جعفر صادق کا نام اس لیے لیا گیا کہ یہ جو جعفر صادق کے بعد جو روافظ دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے وہ سارے کے سارے اس بدعت پر متفق ہو سکے اس لیے ان کا نام زبردستی چشمہ کیا گیا ورنہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم امام تھے ایک بڑے ہی بڑے ہی نیک اور صالح اور متقی اور پہلگار انسان تھے ان کا نام لے کر کے لوگوں نے اس بدعت کو دنیا کے اندر ایجاد کیا تاکہ جو روافظ کے تمام فرقے ہیں ان کے نام پر سب کا اتفاق ہو جائے گا اور اگر ان کے بعد کسی اور کا نام نہیں آتا تو شاید اتفاق نہ ہوتا اس لیے ان کا نام کی کوشش کی گئی ورنہ امام جعفر صادق امام اللہ علیہ کا اس مہینے سے نہ دور کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی قریب کا کوئی ان کا تعلق ہے اس موقع سے جو داستان بتائی جاتی ہے کہ کی داستان وہ داستان بھی سراسر باطل ہے سرا در جھوٹی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی خاتون کوئی عورت تھی اور بڑی غریب تھی بڑی مسکین تھی اس نے جعفر صادق کے نام رجب کی بائیس تاریخ کو کونڈے بھرے یعنی ان کے نام پر رد کیا تو اسے بہت زیادہ مار مل گیا بہت زیادہ دولت گئی اور بعد میں جب اس نے بیان کی تو مدینے کے اندر جو بادشاہ رہا کرتا تھا اس نے اس بات کو نہیں مانا تو غریب اور فقیر ہو گیا اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ جب کہ تاریخ کو تمام لوگ کنڈے بھریں تاکہ سب کو مالداری مل جائے یہ سراسر جھوٹی داستان مدینے کے اندر کوئی بادشاہ نہیں گزرا میرے بھائیو آج تک اس لیے یہ سراسر جھوٹی داستان ہے یہ خلافت امیہ کے زمانے کی بات ہے اور خلافت ابن امیہ کا جو تخت تھا وہ دمش کے اندر رہا کرتا تھا اس لیے اس کو یہ اس زمانے میں وہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوا کرتا تھا کوئی خلیفہ نہیں ہوا کرتا تھا وہاں جو ہے حاکم یا گورنر ہوا کرتے تھے لہذا یہ تاریخی اعتبار سے بھی یہ زیادہ جھوٹی داستان ہے اور اس طریقے سے مام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر نظر و نیاز پیش کرنا یہ دین اسلام کے اندر شرک ہے حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر ماننا منت ماننا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حام ہے اللہ رب کی نا فرمانی لحاظ اسلائی سے بھی تاریخی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سردر جھوٹا ہوا گڑا ہوا واقعہ ہے جو لوگوں نے گڑ رکھا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے اصل حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں یہ بھی اصل حقیقت نہیں ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بائیس تاریخ حس میر رضی اللہ تعالیٰ کی وفاق کی تاریخ ہے اس لیے یہ رواف اور یہ شیعہ تمام صحابہ سے کم و بیش تمام صحابے کے نام سے دعوت رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں امیر معاویہ کا ضلع عنہ ان کے تو سب سے بڑے دشمن ہیں اس لیے سب سے زیادہ دعوت اور دشمنی معاویہ سے بھی ان کے دنوں کے اندر پائی جاتی ہے اس لیے امیر معاویہ کے نام پر تو وہ جشن نہیں منا سکتے تھے ان کی افاد کے نام پر کوڑے نہیں بڑھ سکتے تھے اس لیے جافر صادق کا نام لے کر کے رجب کی بائیس تاریخ کو منتخب کیا اس لیے میں نے شروع بیان کیا کہ رجب کی پورے مہینے کا ہنستے جافر صادق سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے بائیس تاریخ کو خاص طور سے منتخب کیا گیا تاکہ ایک اسلام کے ایک نام اور خلیفہ ایک نام اور حکمراں اور ایک اس طریقے سے ایک نام اور صحابی کاتبی اور اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر اور نبی اکرم اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے ماموں ہستے امیر باویہ رضی اللہ تعالی انہوں کی وفات پر لوگ جشن منانے کے لیے رجب کی باعث تاریخ کو لوگوں نے منتخب کیا یہ اصل دشمنی ہے یہ اصل حقیقت ہے کہ صحابہ کرام کی وفات پر جشن منانے کے لیے رجب کی باعث تاریخ کو لوگوں نے منتخب کیا یہ جو صحابہ کے دشمن ہیں جو قرآن و حدیث کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں جو صحابہ کا دشمن ہو کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا یقین رکھیے گا جو صحابہ کا دشمن ہو وہ بےوقوف ہے جو اسے اپنا جو سمجھتا ہو جو صحابہ کو نہیں ہو سکتا دنیا کے کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے ان کے گٹھی کے اندر اور اس لیے ان کی فطرت کے اندر صحابہ کرام کی دشمنی موجود ہے یہ اپنے بچوں کو دودھ کراتے ہیں صحابہ کرام کی دشمنی پر دودھ کراتے ہیں بچپن سے ان کو صحابہ کرام کی دشمنی سکھائی جاتی ہے جو صحابہ کا دشمن ہو ہمارا اور آپ کا دنیا کے تمام مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا ناممکن اسی بات ہے جو صحابہ کا دشمن ہو وہ کسی ہمارا رات کا دوست نہیں ہو سکتا اگر کوئی سے دوست سمجھتا ہے تو بیوقوف ہے وہ وہ جاہل ہے وہ, وہ احمد وہ اپنے دین سے بھی لا بلک ہے اور پری سے بھی لا بلت ہے اگر کوئی ایسا انسان جیسے لوگوں کو اپنا ہم یا اپنا دوست سمجھتا یہ ناممکن سی بات ہے کہ صحابہ سے دشمنی رکھنے والا آپ کا دوست بن جائے صحابہ کے ذریعے سے میں دین ملا میرے بھائیوں صحابہ کے اللہ رب العالمین نے کتنا مقام مرتبہ پرانے مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین سے راضی ہو گیا ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ حرب العالمین نے ان کے جیسے ایمان لانے کو میارا ہدایت قرار دیا ہے اور اس طریقے سے اتنا زیادہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ ایک مسلمان جب بھی کسی صحابی کا نام لیتا ہے رضی اللہ عنہ ضرور کہتا ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائے یہ جملہ اتنی کثرت سے دوہرایا جاتا ہے کہ ہر مسلمان صحابی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو جنت کے بالا ہالوں کے اندر رہیں وہ جنت الفردوس کے اندر ہے اللہ حبران کے لیے جنت الفردوس کا عہدہ فرمایا یہ لوگ صحابہ کے دشمن ہیں اور صحابہ کے دشمنی اس لیے ہے تاکہ دین اسلام کو ملیامیٹ کر دیا جائے دین الام ختم کر دیا جائے کیونکہ دین اسلام کو دنیا کے اندر پھیلانے والے نشر و شاد کرنے والے یہی صحابہ ہیں لہذا جب اس کے بیان کرنے والے اولین لوگ جب وہ تقوی اور دینداری کے معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو دین خود بخود ملیا میٹ ہو جائے گا دن خود بخود تباہ ہو برباد ہو جائے گا اس لیے جان بوجھ کر کے یعنی یہودیوں کے پیدا ہونے والی اولاد نے ہنستے صحابہ کرام کی مقاد مقدس سماعت کو صحابہ کرام کی مبارک ہستیوں کو نشانہ بنایا کیونکہ ان کے ذریعے سے پورے دین اسلام کو پرانو حدیث کو اور دین اللہ بلامی جو پہ نبی کو دیا اس دین کو ملیامیٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو کر کے انہوں نے جان بوجھ کرتا ہے صحابی کی اگر کوئی, اگر کوئی عیب جوئی کرتا ہے جان لو کو زندید ہے جان لو منحد ہے بد دین ہے کیونکہ اللہ ارب العمین نے صحابہ کے ذریعے سے میں دین دیا ہے اور وہ صحابہ کے اندر کیڑے نکال کرتے صحابہ کے اندر اب جوئی کر کے وہ دین اسلام کی عمارتوں کو ان کی بنیادوں کو مزل کرنا چاہتا ہے منہدم کرنا چاہتا ہے جان لو کہ ایسا انسان زندی ہے یہ ملید ہے یہ بدین ہے جو صحابہ کے اوپر اعتراض کرے صحابہ پر کرے اور یاد رکھو میری اس بات کو کہ جس نے بھی صحابے کے رام کو اگلے کے لیے بھی دیکھا وہ سب کے سب وہ سب کے سب کو یہ مقام مرتبہ حاصل ہو گیا اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے ہم چھوٹے صحابی کا نام لے کر کے ان پر اعتراض کریں ایب جوئی کریں یہ چھوٹے صحابی ہیں یہ بڑے صحابی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مراتب ہیں ان کے درجات ہیں لیکن ایپ پیدا کرنے کے لیے اعتراض کرنے کے لیے صحابہ بڑے صحابہ چھوٹے صحابہ معمولی صحابہ انہوں نے سن کے لیے ملاقات کی اگر یہ بنیاد بنایا جائے اور اس کی بنا پر صحابے کے کے اندر ایب کی جائے نکتہ چینی کی جائے میرے بھائی زندگیت تھے یہ بھی لاؤ دہریت کا ایک ایسا ایسی شکل ہے جو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے بہت سارے دانشوروں کے اندر اپنے آپ کو مفکر کہنے والے ایسے لوگوں کے اندر یہ چیزیں آج پائی جاتی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے ایک لڑنے کے لیے بھی جس کو صاحب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل گئی یہ اس کے حق پر ہونے کے لیے اور اس طریقے سے اس کے فضر کے لیے اور اس کے مقام مرتبے کے لیے کافی ہے ہنستے عمر بد الرزیز رحمت اللہ علیہ کتنے عظیم خلیفہ ہیں انہیں بہت سارے سرب نے انہیں بہت سارے سرب صالحین نے میرے بھائیوں یہ ایمان خلیفا راجدین میں شمار کیا ہے ان سے کسی نے کہا کہ آپ امیر معاویہ سے آپ کا مقام زیادہ اونچا ہے میرے بھائیوں عمر بد الرزیز رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا عمر بدل عظیز رحمتہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جس گھوڑے پہ چڑھ کر کے امیر معاویہ نے اللہ کی راہ میں جی کیا ہے اب عمر بدلعزیز کی پوری زندگی اس گھوڑے کی تاب کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتی ہے یہ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ ہے کہ عمر بن علماء نے بہت سارے علماء نے خرفاء راجدین میں شمار کیا ہے۔ بڑے عادل بڑے منصف حکمراں گزرے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جس گھوڑے پر چڑھ کر کے حسد امیر معاویہ نے اللہ کے سرخ کے ساتھ جہاد کیا ہے اس گھوڑے کی ٹاپ کی دھول کے برابر بھی عمر بن الدین کی پوری زندگی نہیں ہو سکتی ہے یہ ان کا مقام ہے میرے بھائیوں یہ صابہ کا مرتبہ ہے یہ کریم میں جہاں بھی مومین محسرین کہا گیا ہے سب سے پہلے سابق کرام راج. وہ سب سے زیادہ ایمان کے اونچے درجے پر فائد تھے سب سے زیادہ ان چینیٹر اکرما ظالم کہنا, ڈکٹیٹر کہنا, اور سے اسے کہنا بدنیت کہنا یہ کہ میرے بھائیوں کی بدنیتی کی دریل ہے اس آدمی کے اپنے دین سے صحیح راتے, دین سے بھٹکنے کی دلیل ہے جو صحاب کرام پر اس طریقے سے رام کا بڑا اونچا مقام ہے یہ جو بیداد منائی جاتی ہے یہ صحابہ کرام کی دشمنی پر منائی جاتی ہے اس لیے صحابہ اللہ کے کے کی کی دشمنی ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان سے محبت کرنا دین ہے ایمان ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے جو ان سے اور ان کو برا سمجھتا ہے اللہ کے سر نے فرمایا وہ منابق ہے اس کے دل کے اندر ہے منابک ہوگا جو کرام دشمنی رکھے گا لہذا آج جو بھی صحابہ دشمنی رکھتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ہے اللہ کے سرخ دی صحابہ سے وہی دوست رکھے گا جو جس کے دل کے اندر ایمان کی محبت ہوگی ہماری محبت ہوگی اور, اس کا دین اور, جو اس کا دین اور ایمان ہوگا اور جو ان سے رکھے گا، نفرت کرے گا وہی جس کے دل کے اندر نفاف ہوگا لہٰذا میرے بداعت کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ میری بھاویہ رضی اللہ عنہ ایک نامور خلیفہ کاتل وہی ہیں جو قرآن کے لکھنے والے ہیں ان کی وفات پر لوگ جشن مناتے ہیں اس لیے کب تک صحابہ کی دشمنی پر جشن مناؤ گے کب تک صحابہ کی, کی وفات بناؤ گے میرے بھائی توبہ کرنے کی ضرورت ہے سنت کو بڑھانے کی ضرورت ہے لہٰذا رجب کی بائیس تاریخ یہ دین اسلام کے اندر ایک بہت بدنما بھی بات ہے جو لوگوں نے یاد کر رکھی ہے جو صحابہ رام کی موبول دشمنی کی تصویر ہے اس لیے اس سے ہم سب کو تمام لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی سنت و برقائم رکھے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق دے صحابہ سے محبت دین اور ایمان ہے ان سے محبت کرنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے اللہ رب العامن ہمارے دلوں کو اور ہمیں اللہ رب ہمیشہ ان کا ذکر خیر کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق دے اللہ ابامین صاحب کرام کو جنفردوش کے اونچے مقام میں جگہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے کو قبول فرمائے اللہ البامین انہیں, کر انہیں فرمائے اور اس طریقے سے اللہ ابامین ہمارے دلوں کے اندر صاحب کرام کی محبت پیدا کرے عقیدت پیدا کرے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ ابرامن ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے صنعت متقیب پر قائم رکھے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اور ہر طرح کی مداج سے ہر طرح کی خرافات سے اور رسم و رواج سے اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے ہمیں صحیح سمجھدار فرمائے کہ ہم اپنے اور پرائے میں تفریق کر سکے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے ہم تفریق کر سکیں کون زیادہ اللہ کے سور سے محبت کرنے والا ہے کون زیادہ دشمنی کرنے والا ہے یہ, یہ, یہ تفریق کرنے کا اللہ حربان میں ہمارا جذبہ اور اس طریقے توفیق نہ سنائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے ہمیں اسلام پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کل میں جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ اربرامین ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگے نصیب اور مامین بارک اللہ علیہ الدین منافعم بلایات ذکل حکیم انہوں تعالیٰ جواب ان کریمل الرف رہی